سنیے یہ بڑی پرانی غزل ہے ہماری اور یہ بات کیا ہے کہ یہ ابائل بیسن سجی کے ابائل میں غرۃن تاہر کا یہاں پڑھ آؤں ہندوستان میں آیا بر صغیر میں تو سب سے پہلے علامہ اقبال نے اس کا نوٹس لیا ہمارے علاقے میں بابا نے نوٹس لیا اور ہمارے بالکل اندر کے دارے میں ان کے فیملی نے یعنی قاسم کی میں نے اس بہر کو مفت مفاء الفت المفائے غلط ہاں حال ہی ہے حال یہ ہے کہ خواہش پرسی سے حال بھی نہیں wow. یہ ہے کہ خواہش ہے کرسی سے حال, بھی, حال بھی نہیں اپنا خیال بھی نہیں مفت الم فائل مفت الم فائلن خیال بھی ن... اے شجر حیات شوق ایسی خزاں رسیدگی حیات شوق ایسی رسی دگی، حیات شوق ایسی رسیدگی کوشش برگو گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں حیات شوق ایسی خزاں رسیدو کوشش برگو گول تو سلیم خان کوششِ بھرگو گلتو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا سود ہے کیا زیاں ہے کیا اس کا سوال بھی نہیں کیا کہنے کیا کہنے تو میرا حوصلہ تو دیکھ داد تو دے کہ اب مجھے تو میرا حوصلہ تو دیکھ دانت تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں خوف زوال بھی کیا کہنے تو میرا حوصلہ تو دیکھ دانت تو دیکھ تو میرا حوصلہ تو دیکھ دات تو دیکھ کا مال بھی نہیں مال بھی نہیں سلیما نگاہ خیمہ گہ نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا آج آہ. آہ. افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں کیا <سطح> ہیں <سطح> <سط شع سنو خیمہ گئے نگاہ کو گیا ہے کیا آج دوش پر گرد کی شال بھی نہیں اور شعر سنو کہ غارت رو دو شب تو دیکھ اردو شاعر کا سب سے بڑا موضوع ذرا ہے میرے خیال میں نہ مغربی شاعر کا رائے نہ کسی اردو فارسی شاعری کا ہمارے کے اور زبانوں کا وقت ٹائم متلق تو غارت شب تو دیکھ واہ وقت تو دیکھ واہ غارت رو شب تو دیکھ وقت جی غذب تو دیکھ کل تو ڈال بھی تھا میں آجال بھی کیا کہنے تو دیکھ وقت کا یہ غذب تو دیکھ کل تل بھی تھا میں کہ میرے زمان و یہ اب صبح فراق بھی نہیں شام بھی کیا کہنے فراغ بھی اب سنیے جناب کہ پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی آہا پہلے, بھلا بھلا پہلے ہمارے ذہن میں اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال نہیں کیا پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی اب تو ہمارے ذہن میں ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی پورا exactly. nee, بیٹھا اس اردو اسکول پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی اب تو ہمارے ذہن میں میں بھی بہت عجیب ہوں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کیا کہنے میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال لیا کیا